بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنرئه من آياتنا إنه هو السميع البصير ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصى یعنی بیت المقدس تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة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 ساندلا اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے فمحونا آیت الجال آیت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 تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور ہم نے ہر انسان کے آمال کو بسورتِ کتاب اس کے گلے میں لکھا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا بنفسك اليوم عليك کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے من تداف انایہ تبیلی نفسی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 اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے وا اذا اردنا ان نده لك قضيه امرنا موت وفيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیہ کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا مِنَ مِن بَعْدِ نُوح بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اور ہم نے لوہ کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے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 کسی سے روکی ہوئی نہیں انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا دیکھو ہم نے کس طرح باز کو باز پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے لا تجعل معاللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بےکس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے قبا ابو کا اللہ تعب اللہ دکل او کلا ہما فلاں اللہ ہما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 اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ نفسلتی فلا فلاف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 لن الارض ولن تبلغ طولا اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا کلو کا کالا سی اہ کا ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے بدر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وہی کی ہیں اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے من انکم قولا عظیما مشرکو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا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 کا نم آلیہ تم کما یقول ادلب تغ دل عوشی سبیلا کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالی کے عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے صبح وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے شاہ یو سب ہم کلّا تفقلا کلّا تفق كان حلیماً غفوراً ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ غفور و غفار ہے وہ اذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہجاب پر ہجاب کر دیتے ہیں وجا اللہ اللہ قلوب ادا فلقونی ادب اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سقل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یقتہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به اِذ يستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نجوا۔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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فلا يستطيعون دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمرہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے وقالو الا كنا عظاما ورفاتا ا اننا لمبعوثون خلقا جديدا اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے اوحدید کہہ دو کہ خاتم پتھر ہو جاؤ یا لوہا او خل من کم قل فکو کم اول مره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 قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ دیکھو وہ تم سے تکریف دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی خیار نہیں رکھتے پون كان نحبو یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے تلاش کرتے رہتے ہیں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 قضیت اللہ نحن مہلکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا کان ذالک پل کتاب مسکورا اور کفر کرنے والوں کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کردیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وما منعنا نو سل بل آیاتی اللہ ول آیاتی اللہ تفا اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تقسیم کی تھی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 وما جعلنا فتنة القرآن فما جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پبردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا اور اسی طرح بہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم دراتے ہیں ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی اور جب ہم نے سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور تنز کہنے لگا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 جو شخص ان میں سے پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے من استطعت منهم بصوتك عليهم و و في الاموال وَالْأَوْلَادِ ہوں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 ليس سلطان وکیلا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے غب کو مل جیلا بحریلی كان بكم رحيما تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ وا اذا مسكم الضر في البحر ضلل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر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 فیو سلا علیہ فیو سلا علف رف تم ملا تجیدم علیہ یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں جبودے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ ولقد کرمنا بنی ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من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 پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَغْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم سن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 اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے دھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر اسر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجبِ حضورِ ملائکہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے وقل رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا لِي مِن لدنك اور کہو کہ اے پرور دار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو الحل الباطل كان زهقا اور کہہ دو کہ حق اگیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا اور ہم قران کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے وَإِذَا أَنْ عَنَّا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَى اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گردہ ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو ناومید ہو جاتا ہے قُلْ قُلْ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 اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محفو کر دیں پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ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 ال بھی متلی یا تو نہ بھی متلی ہی لوکا ولو با لکا نہ با ہم لا وہی کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مشتمہ ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائے تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں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 من نخيل وعنب فتفجر یا تمہارا کھجوروں رنگور کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو اوتما کی سفن اوتنا قبیلا یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیاو او یکون لک بیت من زخرف او ترقا ف السماء ولن نؤمن لرقیك حتی تنزل علینا کتابا نقرأو قل سبحان ربی هل کن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 ابعث الله بشرا اور جب لوگوں کے پاس ہدایت اگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے ادمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے قل لو کان فیل اوز ملائکۃ يمشن بم تم اننا لنزلنا علیہم من السماء ملک و رسولا کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے قُلْ کَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے وَصُمًّا نقش ملکیہ اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤگی گے اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دو زخ ہے جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے ذالک انہم کفروا بآیاتنا وقالوا وقالوا ائذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ حجیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے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 فقال فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَغُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا اور ہم نے موسا کو نوکھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرحون نے ان سے کہا کہ موسا میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ تمام أَنزَلَهَا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 اور اے فراون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے فأراد ان من الارض ومن معه جميعا تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا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 ان اوتوا العلم من قبله اذا يتلا عليهم سجدا کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فی نقص حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا وَيَخِضُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُ اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ آجزی پیدا ہوتی ہے قُلِ دعُوا اللَّهَ اَوِ دعُوا الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِظَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا